ہاں جی اگر کوئی بھی قائم بکل قیامت اگر کوئی شفاعت کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عزن سے ہی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے جن کو شفاعت کا وعدہ فرمائے کی شبہ عزنِ شبہات کا وہی شبہت فرمائیں تو اللہ نے شفاعت کو راہ کو رحمان کے عزن سے مشروط کیا علم الر رحمٰن اہدا حانج رحمان سے اللہ نے شفاعت کو رحمان کے عزن سے مشروط کیا اور شبہات بھی حقیقت میں خدۂ رحمان کے بے نہت بے نہتر رحمت کا ہی ظہور ہے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 اور انسان کو بھی خلق بھی اسی اس میں رحمان کی برکت سے اور سے بیان بھی سکھایا ہاں جی اس نے اور بھی اس رحمٰن کے ہی لطف کرم سے اسی کی برکت سے اور دسویں آیت یہ ہے جزا من رب کا اطوان حسابہ رب سماوات والا جو مابینم الرحمٰن لائمن کو اس مبارکہ جو ہے من رب رطان حسابہ رب السماوات سماوات جو ما مابینمََ الرحمٰن